زرما زبی بائی زور مارو مدما دوم زورل مارو مدد متیادہ ہوں پول کے پیرویا لنی کتر گ بے شک ہم نے تم سب کو ایک قریب کے آذاب سے ڈرا دیا ہے جس دن ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیج دیا تھا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم اپنے بندوں کو سورت کی آخری آیت میں مقرر وارننگ دے دی کہ لوگو ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جس کی گھڑی سر پر کھڑی ہے موت آتے ہی وہ گھڑی آ جائے گی اور قیامت بھی قریب ہی ہے اس لیے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے اس دن ہر آدمی اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اچھے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور برے کو جہنم کی آگ کی طرف تب کافر پر حسرت و یاس کا گہرا بادل چھا جائے گا اس کی مارے روب دہشت کے پتھرا جائیں گی اور کچھ بھی نہ بن پڑے گا تو کہنے لگے گا کاش میں بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ اس عذاب نار سے بچ جاتا لیکن ان حسرتوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا